باب نمبر انیس وابستہ اسباب او تارک اسباب صوفی صوفیہ کے احوال مختلف صوفیا کرام کے احوال اس سلسلے میں مختلف ہیں کہ وہ اسباب کو اختیار کریں یا اسباب عالم سے اعراض کریں بعض حضرات ان میں سے ایسے ہیں کہ وہ اسباب سے بالکل بے تعلق ہیں وہ صرف فتوح پر گزر بسر کرتے ہیں نہ وہ مالے دنیا کی طرف مائل ہیں نہ کسی پیشے سے ان کا تعلق ہے اور نہ وہ کسی سے سوال کر کے اپنی روزی فراہم کرتے ہیں اور بعض حضرات ان میں سے ایسے ہیں کہ کسب کے ذریعے روزی کماتے ہیں بعض وہ ہیں کہ جب فاقہ کی نوبت پہنچ جاتی ہے تو اس وقت سوال کرتے ہیں بہرحال ان تمام حالتوں میں بھی وہ ایک حد تک بڑھتے ہیں اور اس مقررہ حد سے آگے قدم نہیں بڑھاتے اور تجاوز نہیں کرتے جب فقیر اپنے علم سے اپنے نفس کی سیاست کرتا ہے علم کے زور سے نفس کو قابو میں کرتا ہے تو ہر معاملے میں خداوند تعالی کی طرف سے اس کو فہم و فراست عطا ہوتا ہے خواہ وہ اسباب کو ترک کرے یا اسباب کو اختیار کرے فقر کو حتٰ الوسا سوال نہیں کرنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نہ کرنے کے سلسلے میں ترغیب اور ترہیب یعنی تمبی دونوں طریقے سے منع فرمایا ہے ترغیب کے ذریعے منع فرمانے میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو میری ایک بات قبول کرے اس کے لیے میں جنت کا ذمہ دار ہوں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگو اس ترغیب کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کا کوڑا گر جاتا تو آپ اسے اٹھانے کے لئے کسی سے نہیں کہتے بلکہ گھوڑے سے اتر کر اس کو خود اٹھا لیتے تھے ترغیب کے سلسلے میں بعض دوسری روایات حضرت ابو حریرہ ردی الان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص ایک رسی سے لکڑیوں کا ایک گٹھا باندھے اور اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھائے اور صدقہ دے تو اس بات سے بہتر ہے کہ کسی شخص کے پاس آئے اور اسے سوال کرے پھر جس سے سوال کیا ہے وہ اس کو کچھ دے یا نہ دے بس بہر صورت اونچا ہاتھ یعنی دینے والا نیچے ہاتھ یعنی لینے والے سے بہتر ہے حضرت بلال بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ آیا اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کے ہاں مہمان ہوا ہم اور وہ دونوں ایک جگہ بیٹھے تو باتوں باتوں میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک دن جب ہم صبح کو اٹھے تو گھر میں ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا میں نے بھوک سے مجبور ہو کر اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا اس وقت میری بیوی نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ کہ آپ نے فلاں اور فلاں کو جب وہ آپ کے پاس مانگنے آئے تو آپ نے ان کو کچھ دیا تھا تم بھی جاؤ اور حضور سے کچھ مانگو ضرور کچھ نہ کچھ عطا کریں گے یہ سن کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے چاہا کہ میں آپ سے کچھ مانگوں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربا فرما رہے تھے اور ارشاد کر رہے تھے من یستعف یعفو ومن یستعنن یعنه الله ومن سألنا فوجدناه اعطیناه ووسیناه ومن استعف عنه وستغنا فهو احبو الينا ممن سالنا۔ جو نہیں طلب کرے گا اللہ اس کو محفوظ رکھے گا اور جو لینا نہ چاہے گا اللہ اس کو غنی فرما دے گا اور جو کچھ ہم سے مانگے اگر ہم وہ چیز ہم کو ملے تو ہم اس کو دے دیں اور اس کی غمخواری کریں اور جو کچھ اسے چھوڑ دے اور اس سے بے پرواہی کا اظہار کرے تو وہ ہم کو سوال کرنے والے سے زیادہ عزیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر میں الٹے قدموں پر واپس آ گیا اور میں نے کچھ نہیں مانگا بس اللہ تعالی نے اس کے بعد میرے رزق میں اتنی وسعت عطا فرمائی کہ میں انصار میں سے کسی ایک ایسے شخص سے واقف نہیں جو مجھ سے زیادہ تونگر ہو یعنی انصار میں سب سے زیادہ مالدار بن گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے سلسلے میں ترہیب اور تخفیف جس طرح فرمائی اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے جو کوئی دستے سوال دراز کرتا رہے گا یعنی مانگتا رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس شکل میں جائے گا کس کے چہرے پر گوشت کا نام و نشان نہیں ہوگا حضرت ابو رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک لقمہ دو لقمے اور ایک چھوہارا یا دو چھوہارے ملیں بلکہ مسکین وہ شخص ہے جو لوگوں سے سوال نہ کرے اور کوئی اس کا مکان نہ جانتا ہو کہ مکان پہ جا کر اس کو کچھ دے بس صادق اور مفلس فقیر کا حال اس حدیث بالا کا مصداق ہوتا ہے جو متصوف اور حقیقی فقیر ہے وہ لوگوں سے کچھ طلب نہیں کرتا بلکہ ان میں کچھ ایسے معدب افراد ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی کوئی چیز مانگتے ہوئے شرماتے ہیں یہاں تک کہ ان میں حیا اور ادب ہوتا ہے کہ جب ان کا نفس سوال کا ارادہ کرتا ہے تو ہیبت آل ہی معنی سوال ہو جاتی ہے اور وہ سوال کو گستاخی پر محمول کرتے ہیں اس صورت میں اللہ تعالی بغیر سوال ہی کے اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال کرنے سے انکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت جب کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تشریف لائے اور وہ اس وقت تک فضا میں تھے انہوں نے خلیل اللہ سے کہا کہ اے خلیل آپ کی کوئی حاجت ہے آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے رب سے کچھ مانگیے آپ نے فرمایا اسے میرے حال کا علم ہے یعنی پھر سوال کی کیا ضرورت ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ, کھانے پینے, سے درویش کمزور, کچھ نہ کھانے پینے سے درویش کمزور ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ اللہ تعالی سے قوت بندگی طلب کرتا ہے یعنی اللہ تعالی اس کو اتنی طاقت دے دے کہ وہ بندگی کر سکے اور مخلوق سے سوال نہیں کرتا تو اللہ تعالی اس کو اس کا حصہ مخلوق سے سوال کیے بغیر پہنچا دیتا ہے خواہش نفس پر اللہ سے رجوع کرے کسی صالح بندے کا یہ قول ہے کہ جب درویش کا نفس کسی چیز کی خواہش کرتا ہے یا اس میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس کا یہ مطالبہ یا خواہش یا تو اس رسق کے لیے ہوگی جو عن قریب اللہ کی طرف سے اس کو پہنچنے والا ہے اور اس خواہش کے وقت درویش کو اس کا علم ہو گیا تھا اس لیے درویشوں کے نفوس اکثر ان باتوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں جو وقوع پذیر ہونے والی ہوتی ہیں اور ہونے والی باتوں سے ان کو خبردار کر دیا جاتا ہے یا یہ خواہش نفس کسی گناہ کی عقوبت اور سزا ہوتی ہے جو اس سے سرزد ہوا ہے بس جب فقیر کو یہ بات معلوم ہو اور اس کا نفس اس چیز کا بار بار مطالبہ کرے تو اس وقت فقیر کو چاہیے کہ اٹھے اور اچھی طرح وضو کر کے دو رکات نماز پڑھے اور اللہ تعالی سے عرض کرے کہ لاہی اگر یہ مطالبہ نفس کسی گناہ کی سزا ہے تو میں تجھ سے بخشش اور مغفرت کا طالب ہوں میں تیرے میں توبہ کرتا ہوں اور اگر میرے نفس کا یہ مطالبہ اور خواہش اس کے لیے, ہے جو تو نے میرے لیے مقدر کر دیا ہے تو پھر اس کو جلد میرے پاس پہنچا دے بس اگر رزق اس کے مقصوم میں ہے تو اللہ تعالی جلد اس کے پاس پہنچا دے گا ورنہ اس کے باطن سے یہ خواہش رخصت ہو جائے گی فقیر کی اصل شان بس فقیر کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی حاجتیں پیش کرے تو اللہ تعالیٰ یا تو وہ چیزیں اس کو عطا فرما دے گا یا ان کی خواہش اس کے دل سے دور کر دے گا یا اس کو ان خواہشوں پر صبر عطا فرما دے گا خدا بزرگ و برتر ہی کے لیے حکمت و قدرت کے بہت سے دروازے ہیں وہ ان دروازوں میں سے حکمت و تدبیر کا دروازہ کھول دے گا یا قدرت کی راہ سے فرما دے گا اور بطور خر کے عادت اس کے پاس کچھ نہ کچھ پہنچ جائے گا جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا تھا تو جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے جب کبھی حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے محراب یعنی عبادت خانے میں تو ان کے پاس رزق موجود پاتے تھے چنانچہ انہوں نے ایک بار پوچھا اے مریم یہ رسق تمہارے پاس کہاں سے پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اللہ تعالی فقیر پر قدرت و حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے ایک درویش اپنا واقعہ اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بہت بھوکا تھا اور میرے حال کا تقاضا یہ تھا کہ میں کسی سے کچھ مانگوں میں بغداد کے کچھ گھروں کے سامنے سے گزرا کہ شاید کسی گھر سے مجھے کچھ مل جائے اور اللہ تعالی اپنے بندے کسی بندے کے ہاتھ سے مجھے کچھ دلوا دے لیکن کچھ بھی تو لیکن کچھ بھی تو کہیں سے نہیں ملا اور میں اسی طرح بھوکا سو گیا میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہ جگہ مجھے خواب میں دکھلا دی اور کہا کہ جا ایک میلے کپڑے میں روٹی کے کچھ ٹکڑے ہیں ان کو اپنے خرچ میں لا چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا بس جو شخص مخلوق سے قطع تعلق کر لیتا ہے اور صرف اللہ کا ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ ایسے بے نیاز سے وابستہ ہو جاتا ہے جس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اور اس پر حکمت و قدرت جیسے چاہے کھل جاتے ہیں درویش کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب وہ اپنے نفس سے کسی چیز کا مطالبہ کرے تو صبر جمیل کا مطالبہ کرے مخلص انسان کا نفس اس کا کہنا مان لیتا ہے یعنی اگر صبر جمیل چاہے گا تو اس کو میسر آ جائے گا ہمارے شیخ حضرت ابو نجیب سہروردی رحمت رحمتہ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں نازل ہوں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز میرے پاس میرا فرزند آیا اور مجھ سے کہا کہ مجھے ایک دانگ چاہیے میں نے اسے کہا کہ بیٹا دانگ کو کیا کرو گے اس نے کہا کہ میں اس سے فلاں چیز خریدوں گا پھر کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں حبہ کسی سے قرض لے لوں شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ ہاں جاؤ اپنے نفس سے قرض لیلو کہ اس سے قرض لینا دوسروں سے قرض لینے سے بہتر ہے اس مضمون کو کسی نے اس طرح نظم کیا ہے اذا شئت ان تستعرض المال منفق علی الشہوات النفسی فی زمن العسر فسأل نفسك الانفك من كيدي صبرها عليك وفراقا الى زمن اليسر فكل منوع بعدها فاسئ العذر فان فالت كنت الغني وان أبت اگر تو چاہتا ہے کہ مال قرض لے اور اس کو صرف کرے نفس کی خواہشات میں تنگی کے زمانے میں تو نفس سے سوال کر کے وہ صبر کے خزانے تیرے لیے خرچ کر دے جب فارغ البلی کا زمانہ آئے تو اس صورت میں ہر ایک بخیل نہ دینے پر معذرت طلب کرتا ہے پر نفس اگر یہ کام کر دے تو تو غنی ہے اور اگر انکار کرے کر دے سوال کب کیا جا سکتا ہے بس جب فقیر اس سلسلے میں اپنی کوششوں کو حد پر پہنچاتے یعنی سعی بلیغ کرے اور ضعف و توانائی اپنی حد کو پہنچ جائے اور اس کی ضرورت درجۂ ثبوت کو حاصل کر لے تو اور وہ اپنے مولا سے سوال کرنے کے بعد بھی کچھ نہ پائے اور اپنے روحانی مشغلے کے باعث اس کو پیشہ اور قصب کے لیے وقت نہ مل سکے تو اس منزل پر پہنچ کر وہ سبب کا دروازہ کھٹکھٹائے خٹ اور سوال کرے کہ بعض صالحین نے فاقہ کی اس نوبت پر پہنچ کر ایسا کیا ہے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ خراس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ فاقے کی اس نوبت پر پہنچ کر وہ اپنا ہاتھ پھیلاتے تھے اور فرماتے تھے کچھ اللہ واسطے دے دو اس طرح شیخ ابو جعفر الحداد رحمت اللہ علیہ کا قصہ ہے آپ حضرت شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے کہ وہ فاق کی حالت میں مغرب اور عیشا کے درمیان گھر سے نکلتے تھے ایک یا دو دروازوں پر سوال کرتے اجب بقدر حاجت ایک دن یا دو دن کے لیے کچھ مل جاتا تو واپس آ جاتے اجب خرچ ہو جاتا تو پھر نکلتے حضرت ابراہیم بن ادھحم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بصرہ کی جامع مسجد میں مدتوں تک تق اے تقاف میں رہے یعنی گوشہ نشین رہے تین راتیں جب گزر جاتیں تو افطار کے لیے دروازوں سے کچھ مانگ لاتے تھے یعنی تیسرے روز سوال کر کے افطار کرتے تھے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا معمول حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب وہ حجاز سے یمن یعنی صنع کا سفر کرتے تھے تو راستے میں لوگوں کی مہمانی پر گزارا کرتے تھے لوگوں کے سامنے جاتے اور حدیث ضیافت بیان کرتے یعنی ضیافت کا ثواب حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرتے تو لوگ ان کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیتے تھے بس وہ اس میں سے بقدر حاجت لے لیتے تھے اور باقی چھوڑ دیتے تھے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور اس نے کسی سے نہیں مانگا اور پیٹ نہیں بھرا اور حالت گرسنگی میں وہ مر گیا تو وہ جہنم میں داخل ہوا اور جو شخص صاحب علم و معرفت ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو ایک حال حاصل ہے یعنی روحانی تعلق ہے تو اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی بلکہ وہ علم کے باعث مانگنے سے محفوظ رہے گا اور اگر سوال کرے گا تو علم ہی کے ساتھ سوال کرے گا یعنی علم معرفت نے اس کو جو روحانی درجہ عطا کیا ہے اس کے مطابق عمل کرے گا چنانچہ اس سلسلے میں ایک شخص کا بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش کیا جاتا ہے یہ شخص بڑا گنہ تھا جب اسے ہوش آیا تو گناہوں سے تائب ہوا اس کی توبہ قبول ہو گئی اور اللہ تعالی کے ساتھ اس کا روحانی تعلق استوار ہو گیا اس شخص نے اپنا قصہ اس طرح بیان کیا کہ میں نے ارادہ کیا جو قافلہ حج کے لیے جا رہا ہے اس کے ساتھ میں بھی جاؤں اور حج کر لوں میں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا اور میں نے اس کو کافی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کو میرے حال کا علم ہے چند روز تک میں قافلے کے ساتھ سفر کرتا رہا اللہ تعالیٰ ضرورت کے وقت مجھے کھانا اور پانی فراہم کر دیتا تھا پھر یقائق کی ایک کیفیت ختم ہو گئی یعنی یہ غیبی انتظام رک گیا اور مجھے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا چند روز اسی طرح بھوکے پیاسے گزر گئے حتیٰ کہ میرے بدن میں چلنے کی طاقت نہیں رہی اور رفتہ رفتہ میں قافلے سے بچھڑتا گیا یہاں تک کہ قافلہ بہت آگے نکل گیا اس وقت میں اپنے دل میں کہا اب واقعی سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے یعنی مجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اور اللہ تعالی نے خود کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا ہے چونکہ استرار کی حالت ہے اس لیے مجھے سوال کرنا چاہیے تاکہ میرا نفس ہلاکت سے محفوظ رہے جب میں نے سوال کا ارادہ کیا تو میرے ضمیر نے مجھے سوال سے روکا اور میں نے کہا کہ میں نے اللہ سے جو عہد کیا ہے اس میں اس میں میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا میں اس عہد کو نہیں توڑوں گا اچھا ہے کہ میری عہد شکنی سے پہلے مجھے موت آ جائے یہ فیصلہ کر کے میں ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھا اب میرا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا جس طرح موت سے پہلے سر ایک طرف کو ڈھلک جاتا ہے قافلہ اس وقت بہت دور نکل چکا تھا میں اسی حال میں تھا اور موت کا انتظار کر رہا تھا کہ یقائق ایک نوجوان گلے میں تلوار ہمائل کیے آیا اور اس نے مجھے ہلایا تو میں نے آنکھیں کھولیں اس کے پاس ایک برتن میں پانی تھا اس نے مجھ سے کہا لو پانی پیو میں نے پانی پیا پھر اس نے میرے سامنے کھانا رکھا اور کہا کھاؤ میں نے کہا کے چاہتا تو ہوں لیکن مجھے کون پہنچائے گا جب کہ وہ دور نکل چکا ہے اس جوان نے مجھ سے کہا کہ اٹھو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ چند قدم چلا پھر مجھ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ تمہارا قافلہ یہاں پہنچا ہی چاہتا ہے میں کچھ دیر بیٹھا ہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ قافلہ ہے یہ شخص کی ہے جو اپنے مولا کے ساتھ صدق دل سے اپنا معاملہ کر لیتا ہے یعنی اللہ سے جس کا روحانی تعلق پیدا ہو جاتا ہے شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صوفی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی کہ سب سے زیادہ حلال کھانا مومن کے لیے اس کے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے اس طرح تعویل کی ہے کہ اس سے مراد فاقے کے وقت سوال کرنے سے ہے لیکن شیخ ابو طالب نے اس بزرگ کی اس تعویل سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ جعفر خلدی نے اس تعویل کو ایک شیخ سے سنا تھا اس کو نقل کر دیا لیکن میرے خیال میں مذکورہ صوفی نے ہاتھ کے قصب سے وہ مراد نہیں لی ہے جس سے شیخ ابو طالب مکی نے انکار کیا ہے اور اللہ ہی زیادہ دانا تر ہے بلکہ ہاتھ کے قصب سے مراد حاجت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ کا اٹھانا ہے اور یہی سب سے زیادہ حلال کھانا ہے جس کو مومن کھاتا ہے جبکہ اللہ تعالی اس کے سوال کو قبول فرمائے اور اس کی طرف رزق روانہ فرمائے باری تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو مکالمتاً ارشاد فرمایا ہے ربی انی لما انزل الہ من خیر فقیرہ باری اللہ میں اسی رس کا محتاج ہوں جو تو نازل فرمائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس ارشاد کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ موسا علیہ السلام نے یہ اس وقت فرمایا تھا جبکہ ترکاری کی سبزی لاغری کی وجہ سے ان کے پیٹ سے نظر آتی تھی حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت موسا علیہ السلام نے یہ اس وقت کہا تھا جب کہ وہ کھجور کی ایک گٹلی تک کے ضرورت مند تھے یعنی کھانے کے لیے چھوہارے کی ایک گٹلی بھی ان کے پاس نہیں تھی شیخ مطرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمجھو خدا کی قسم اگر نبی اللہ کے پاس کچھ بھی ہوتا تو وہ عورت کے پیچھے نہ جاتے لیکن, ج... لیکن جہد و طلب نے ان کو اس عمل پر اکسایا شیخ ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ نسر آبادی فرماتے ہیں کہ حضرت موسا علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ انزل تو خیر فقیر تو ان کا یہ سوال خلق سے نہیں تھا بلکہ حق تا سے تھا انہوں نے سوال میں نفس کی غذا نہیں مانگی تھی بلکہ غذائے روحانی یعنی سکون قلب طلب کیا تھا مخلوق کا تردد ما لہم اور میں علیہم میں حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں لہم اور ما علیہم کے درمیان تردد اور فکر میں ہے یعنی جو کچھ اس کے لیے ہے اور جو چیز اس کی طرف ہے کے درمیان تردد میں ہے بس جو شخص ان چیزوں میں غور کرتا ہے جو ان کے لیے ہیں تو وہ اس وقت نازو ادا کی زبان استعمال کرتا ہے کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ جب موسا سلام نے ان اشیاء کا خواص دیکھا جن کے ساتھ اللہ تعالی نے ان سے خطاب کیا تو انہوں نے کہا اری نی الیک ضرور اللہ جب انہوں نے اپنے نفس کے معاملے پر یعنی اس کا مطلب ہے الہی مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر سکوں اور جب انہوں نے اپنے نفس کے معاملے پر نظر کی تو اپنے فخر پر نظر کرتے ہوئے کہا کہ انزل تو اللہ فقیر الہی میں اس رسق کا محتاج ہوں جو تو نازل فرمائے شیخ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسٰ علیہ السلام نے عبودیت کی نظر سے ربوبیت کی طرف دیکھا تو خوشو و خضو کی زبان میں کلام کیا اور نیاز مندانہ میں گفتگو کرنے لگے اور ان پر انوار الہی کا ورود ہوا یہاں نیاز مندی کو سمجھ لینا چاہیے یہاں وہ نیاز مندی مراد ہے جو غلام کو اپنے مولا سے ہر حال میں ہوتی ہے وہ نیاز مندی نہیں جو سوال و طلب کے وقت سوالی میں ہوتی ہے حقیقی محتاجی شیخ حسین فرماتے ہیں کہ قول مذکورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ الہی جب تو نے مجھے علم الیقین سے مخصوص فرما دیا تو میں محتاج ہوں اور اس کا تو مجھے عین الیقین اور حق الیقین تک ترقی عطا فرمائے مذکورہ بالا قول میں نازل کر کا جو لفظ آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اس وقت قرب الہی کی حقیقت سے دوری کا تھا اس لیے نازل کرنا تو بعینہ فقر کی حالت سے مختص ہے اسی وجہ سے انہوں نے صرف نزل پر قناعت کی کہ جو چیز نازل کی جا رہی ہے وہ کافی ہے بلکہ انہوں نے قرب نزل نازل کرنے والے کا قرب کا ارادہ کیا بہرحال جس فقیر کا فخر صحیح اور درست حالت پر ہوتا ہے تو اس کی نیاز ہر حال میں خواہ وہ دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے یکساں حالت میں رہتی ہے یعنی دنیا اور آخرت کے کاموں میں اس کی نیازمندی یک رنگی ہوگی اور وہ دونوں جہان کے کاموں میں اسی کی طرف رجوع کرے گا اور وہ دونوں منزلوں کی ضروریات اسی مولا سے طلب کرے گا جس کا وہ نیاز ہے اور اس کی نظر میں دونوں جہانوں کی ضرورت ایک ہی جیسی ہوں گی کیونکہ دونوں جہان میں خداوند تعالی کے سوا اور کسی طرف مشغول نہیں ہے